بسم اللہ الرحیم اب یہاں سے آیت نمبر ستائیس یہاں سے آیت نمبر چالیس تک یہ پانچواں باب ہے سورہ معاہدہ کا اور اس میں پانچویں باب میں جزاء ظالم الحان الرحمہ کا بیان ہے ظالم کی سزا یہ ہوگی کہ ظالم کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے ایک حابیل اور دوسرا قابل قابل قاتل ہے اور حابیل مقتول ہے اور وجہ قتل یہ تھی کہ اس زمانے میں دوسرا کوئی تھا ہی نہیں تو بہن سے نکاح جائز تھا تو توامین پیدا ہوتے تھے دو دو بچے ہوا بی, بی کو اللہ دیا کرتے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تو اس لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی دوسرے لڑکے کے نکاح میں آ جاتی تھی اور اس کے لیے اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی نکاح کر دی جاتی تھی یہاں حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت تھی بہ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے تو اس کا حسد پیدا ہوا قابل کہا میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی نکاح کروں گا تو فیصلہ یہ ہوا کہ قربانی پیش کی جائے گی جس کی قبول ہو جائے بس اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے کرتی تھی تو آگ آسمان کی طرف سے آ کے اسے جلا دیا کرتی تھی آسمانی آگ اسے جلا دیتی تھی تو قابل نے قربانی پیش کی اور حابیل نے بھی اناج وغیرہ پیش کیا قابیل کا اناج ردی تھا وہ قبول نہیں ہوا اور حابیل کی قربانی جس نے اپنے جانوروں میں سے اچھا جانور اللہ کے نام پہ وقف کیا اور قربانی کیا تو وہ قبول ہو گیا آگ گئی اور اس کو جلا دیا تو قابل کا حسد حابیل کے ساتھ شروع ہو گیا حسد کی انتہا یہ ہوئی کہ قابل نے حابیل کو قتل کر دیا وحط العلیہ نباب نے آدم بالحق اور پڑھیے آپ ان پر واقعہ دو بیٹوں کا آدم علیہ السلام کے بالحق حق کے اظہار کے لیے اس قربا قربانً جب پیش کی انہوں نے قربانی فت قبل من احد تو قبول کر دی گئی ان دونوں میں سے ایک کی ولم یوتل من الاخر اور قبول نہیں کی گئی دوسرے سے قال لاک تو اس نے کہا قابل نے کہا جس کے نام میں پہلے قاف آتا ہے وہ قاتل ہے کہا اس قابل نے لاخ طلن کا میں خام قتل کروں گا تجھے میں تجھے قتل کروں گا خال تو حابیل نے کہا نمایت قبل اللہ من المطق یقیناً قبول فرماتا ہے اللہ متقیوں سے تم تقوی اختیار کر لو تو تیری بھی قبول ہو جائے گی لاقت السبب قتل قبولیت قربانی, قربانی کی قبولیت تھی حابیل کی قابل نے کہا تھا عتم شی عالل اردی اراکنا سا افضل آیا تو زمین پہ پھرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ تو مجھ سے افضل ہے تو جب مجھ سے افضل ہے تو میں تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو اس نے کہا بھائی ان یتقبل تقبل اللہ من المتقین مجھے کیوں قتل کرتے ہو اللہ متقیوں سے عمل قبول فرماتا ہے تم بھی شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ تقوی اختیار کرو شرک تو اس وقت تھا ہی نہیں تم تقوی اختیار کرو اخلاص لہیت تو اللہ رب العزت تیری قربانی کو بھی قبول فرما دیں گے لئیم بص ادا کا اگر تو نے پھیلا دیا میری طرف اپنے ہاتھ کو اس لیے کہ مجھے قتل کرتے ہو تو معن اب باسن نہیں ہوں میں پھیلانے والا یادیا اپنے ہاتھ کو الئے کا تیری طرف لقتلا کا کہ قتل کر دوں تم کو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من قتل دونہ مالی فو شہید جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے تو یہ شہید ہے یہ شہید ہے تو چاہیے یہ تھا علماء نے فرمایا کہ یہ حابیل بھی اپنی حفاظت کرتا کہ بھائی قابیر قتل سے بچ جاتا گناہ سے بچ جاتا لیکن اس نے اپنی حفاظت نہیں کی انّی اقاف اللہ یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے انّی ارید وبو اب اسمی میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو گھیرا جائے میرے گناہ میں تو کوئی تو کسی کی گناہ میں نہیں گرفتار ہوتا اے بھی اس میں قتلی و اس کا اے وہ اس میں ارادی کا تو میرے قتل کے گناہ میں گھیرا جائے میں یہ چاہتا ہوں اور اپنے ارادے کے گناہ میں گھیرا جائے فتح من اصحاب النار نار تو ہو جائے تو جہنمیوں میں سے و ظال کے جزاؤ ظالمین اور یہ ہے بدلہ ظالموں کا فتوعت له نفسه قتل ہو تو خوبصورت کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا یہ نفس نے نفس اندرونی شیطان بھائی کو قتل کرنے کی ترغیب اسے دی فقط تو قتل کر دیا اپنے بھائی کو فاس باہمین الخاصرین تو ہو گیا تاوانیوں میں سے نقصان خسارے والوں میں سے فباط اللہ غورابً اب اپنے بھائی کی لاش کو پھیراتا رہا کیونکہ دنیا میں پہلا سانحہ تھا میت کا تو اسے دفنانے کا طریقہ تو نہیں آ رہا تھا تو اللہ نے غوراب کو بھیجا کوے کو بھیجا پھر علماء لکھتے ہیں کوے کا بھیجنا اور كوے کو استاذ بنانا انسان کا اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ كوا پرندوں میں سب سے حیاناک پرندہ ہے سب سے حیانات پرندہ ہے آج تک کسی نے نرمادہ کو جمع پہ نہیں دیکھا اسی حیا کی وجہ سے اللہ نے کوے کو انسان کا استاذ بنایا کہ انسان میں بھی استاذ کا اثر حیا کی صفت آ جائے فبا صلی اللہ غورابً تو بھیج دیا اللہ نے کوے کو یب حاسو فل جو پنجے مارتا تھا زمین میں یب حسو اے فقاتلا فقاتلا فقۃ الحدہ مل آخر اللہ نے کووں کو بھیجا غراباً اس میں جن سے قلیل کثیر سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے ان نے اس کے سامنے لڑائی لڑی تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد یب حسو پلا دے پنجے مار رہا تھا زمین میں لوریا ہوئی اس لیے کہ دکھا دے قابل کو کئی فیواری سواتاخی کہ کس طرح چھپائے گا لاش اپنے بھائی کی قال یا وطا آجز توانا کون مسلح حادل غراب کہا اس قابل نے ہائی ہائی ارمان کہ میں اتنا عاجز ہو گیا کاش کہ میں ہوتا اس کی طرح فوار یا تو چھپا لیتا زمین میں لاش اپنے بھائی کی فاسبہ ہم نادیمین تو ہو گیا نادیمین میں سے پشیمان ہر قاتل قتل کرنے کے بعد پشیمان ہوا کرتا ہے من اجل ذال کا اسی وجہ سے کتب نعلیٰ بنی اسرائیل مقرر کیا تھا ہم نے بنی اسرائیل پر انہو من قتل نفسم بغیر نفس یقینا شان یہ ہے جس کسی نے قتل کر دیا ایک نفس کو بغیر قصاص کے بغیر نفسن دوسرے نفس کے بغیر یعنی قساس کے بغیر او فساد انفل عردی یا فساد کے بغیر زمین میں یعنی کسی ایسے گناہ کے بغیر جو کہ قتل کا موجب ہو جس کی وجہ سے قتل اس فسادی کا واجب ہو جیسے ڈاکو ہوا بغیر نفس بغیر قصاص کے او فساد فی عردے یا بغیر فساد کے فساد میں باقی وجو علتیں ہیں قتل کی اور باقی جو گناہ ہے قتل کے وہ سارے داخل ہیں تو فقان نما قتل النا سجمیاں گویا کہ اس نے قتل کر دیا ساری انسانیت کو سب لوگوں کو فقان نما قتل النا سجمیاں وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنا ہے انسانیت کی ق... کا قتل ہے اگر انسانیت کی تعظیم ہوتی تو انسان کو بے جا بے گناہ قتل نہ کیا جاتا فکان نما قتل نا سے جمع یا دوسری وجہ من قتل نفسن نفسن میں تنوین عظیم کے لئے ہے من قتل نفس نبی او عالم او ولی فکا انما قتل الناس جمعا علماء فرماتے ہیں جس نے ایک نفس کو قتل کیا تو ساری انسانیت کو قتل کیا اس نفس سے مراد نفس نبی ہے عالم ہے ولی ہے کیونکہ انسانیت اس کی خیر اور برکات اور واضح اور نصیحت اور درس اور تدریس سے محروم ہو گئی تو عالم نبی اور ولی کو قتل کرنے سے انسانیت کو ایک بڑے خیر سے محروم کرنا ہے تو اس لیے فکان نما قتل الناس سے جمعہ فرمایا یا تیسری توجیہ یہ ہے فکان نما قتل الناس سے عند مختول مقتول کی طرف سے سب کو مار دیا یعنی مقتول تو اس دار فانی سے دارے باقی برزخ میں منتقل ہو گیا اس کے لیے تو یہ سارے مر گئے نا یہ دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا یا چوتھی توجہ علماء نے کہ فلم کوم خماؤ عالم کو قتل کرنا تمام مسلمانوں کی دشمنی سر پہ لینا ہے تو جب تمام مسلمانوں کا دشمن بن گیا تو تمام مسلمانوں کے قتل پہ آمادہ ہو جائے گا اور منحا اور جس کسی نے زندہ کیا ایک نفس کو یعنی علماء جو حیاتی روحانی کی محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا تو فقانما الناس جميعا یہ ساری انسانیت کے ساتھ احسان ہے یا احیاہ سے مراد قتل سے چھوڑنا زندگی تو اس کے ہاتھ میں نہیں لیکن جس نے عالم کو قتل نہیں کیا تو ساری انسانیت کے ساتھ احسان کیا جس نے نبی اور ولی کو قتل نہیں کیا ساری انسانیت کے ساتھ احسان کیا تو منحا اور جس کسی نے زندہ کر دیا ایک نفس کو فقاء نما ہے سے تو یقیناً اس نے زندہ کر دیا سب لوگوں کو وَلَقَدْ عمر رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً حیات اور موت سے مراد روحانی ہے یہ ترغیب ہے اتباع قرآن اور سنت کی سورہ نعام آیت نمبر 122 وَلَقَدْ بائیس رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ پھر یقیناً زیادہ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں فساد پھیلانے والے تھے لم زیادتی کرنے والے ظلم کرنے والے انما جزا الدین حاربُ اللّہ رسول یقیناً بدلہ قانون کے کے بعد اب محاربین کی سزا بیان ہو رہی ہے یقیناً وہ بدلہ ان لوگوں کا جو جگڑتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ یا ساؤن فلاردی اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کے پھیلانے کی ان کا بدلہ یوں قطلو کہ ان کو قتل کیا جائے او یو سلبو یا سولی پہ چڑھایا جائے او تو قطع یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور جلوم ان کے پاؤں انخلاف عدل بدل او یونف من العدی آب نکالا جائے ان کو زمین سے یہ او یو سلب یا تو تخیر کے لیے ہے یا او تنویع کے لیے ہے تخیر کے لیے ہوا تو مانا یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں لوگوں کے نقصان کرتے ہیں راہ شرک وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی یہ چار سزائیں ہیں قاضی کو اختیار ہے ایو قتلو کے انہیں قتل کرتے ہیں یا یاسولی پہ چڑھائے اور تو قطّۂ دیہم اور ظلحم انخلافن اعین فومن العرد ان چاروں سزاؤں میں اختیار ہے تو اول تخیر ہوا یا او تنوی ہے متعدد جرموں کی یہ سزائے چار جرائم چار سزائیں ذکر ہو رہی ہے پہلا جرم کیا تھا صرف قاتل ہے مال نہیں لیا مقتول کا بلکہ قتل کیا تو قاتل کو یو قتل قتل کیا جائے گا قاتل بھی ہے اور ڈاکو بھی ہے مال بھی لے لیا مقتول کا تو اس کے لیے لبو اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا سولی پہ چڑھائے جانے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ درخت کو نوک دار بنا کے اوپر اس آدمی کو اس درخت کی نوک کے اوپر چڑھا کے اس کی ناف پہ نوک رکھ دی جاتی تھی اور اسے نیچے کھینچ دیا جاتا تھا تو وہ اوپر ہی تڑپتا ہوا مر جاتا تھا یہ قاتل تھا قتل بھی کیا اور مال بھی لیا ڈاکو تیسرا قتل نہیں کیا صرف مال لیا ہے تو تو قطّہ اے دِہ و ارجلحم مال زبردستی سے لیا سرقہ نہیں ہے کیونکہ سارق اور سارقہ کی سزا تو بعد میں آ رہی ہے یہ ڈاکہ ہے زور زبردستی سے کسی سے مال چھینا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں من خلاف ان عدل بدل من خلاف ان اس لیے کہ پھر بیساکھی پہ پیچل چل نہ سکے او یون من العدے یہ چوتھے جرم کی چوتھی سزا ہے نہ لیا نہ قتل کیا ویسے ہی بدماشیاں کرتا ہے راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو ڈراتا ہے تو اس کی سزا قید ہے یونف و من الارض امام شافی صاحب کہتے ہیں اس علاقے سے جلاوطن کر دیا جائے اسے ذلہ بدر کر دیا جائے لیکن امام ابو حنیفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس جگہ سے دوسری جگہ جائے گا تو پھر وہاں بدماشیاں کرے گا تو یونفو نفی من العرد سے مراد قید اور بند میں ڈالنا ہے تفصیل الحمان وولمراد بن نفی عندنا هو الحبس سجنو آزاد زمین سے اسے نکال کر جیل میں ڈال دیا جائے کہ جب تک اس کی بدماشی ختم نہ ہو جائے یہ جیل میں رہے ذالک قلم خز فی دنیا یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر دی اس سے پہلے ان تقدیر و عالم کے آپ قادر ہو جاؤ ان پر اس کی گرفتاری سے پہلے پہلے اگر اس نے توبہ کر دی تو پھر معاف ہے اگر مجرم گرفتار ہو جائے تو پھر اس کی توبہ مقبول نہیں ہے عند اللہ تو اپنا اللہ سے معاملہ ہے لیکن عند الناس قاضی کی عدالت میں قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ گرفتاری کے بعد تو ہر مجرم توبہ کیا کرتا ہے اب کیا پتا کہ اس کی توبہ دل سے ہے یا دل سے نہیں ہے اور ان اِ اللّین تابو مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ آپ قدرت قادر ہو جاؤ ان پر فعالم جان لو ان اللہ غف الرحم کے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا یوحدینتقلّہ وب تغل وسیلہ یہ ترغیب ہے اعمالِ صالح کی طرف او ایمان والو اللہ سے ڈرو وب تغوی لہل وسیلہ اور تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ وسیلہ تلاش کرو <coughs> وجاہ فی صبیر ہی اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں لعلکم اللہ تفلی خامخا کہ تم کامیاب ہو جاؤ وسیلہ سے مراد کیا ہے تو یہاں یہ جان لو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ پہلے یہود کی دو بدعات بیان ہوئی ہیں ایک ترک دوسرا اتیان بس سیات یہود کی دو بدعات ذکر ہوئیں ایک ترک و طاعت کو چھوڑنا دوسرا اتھیان بسیات گناہ کرنا تو یہاں مومنوں کو حکم ہوا ترک الماشیات کا اطق اللہ اللہ سے ڈرو گناہ کو چھوڑ دو یہودیوں کی طرح گناہ میں مت پڑو اللہ کی نافرمانی نہ کرو اطق اور اتھیان بالحسنات کی ترغیب دی گئی مومنوں کو وب الیہ الوسیلہ وب الیہ الوسیلہ اصل میں ترغیب ہے مومنوں کو اتیان بالحسانات کی اور یہ شرعی وسیلہ ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یا پہلے یہودیوں کا کی خباصت ذکر ہوئی کہ ان کی خباصت ہے افتخار عمل الابا اپنے آبا کے عمل پر فخریے کرنا تو انہوں نے کہا تھا نہبنا اللہ واہبا تو اب مومنوں کو حکم ہے کہ افتخار بھی عمل الآبا مت کرو اتق اللہ بلکہ وب تغل وسیلہ اپنے اندر کمال پیدا کرو اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنی محنت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دین کا مجامع, مجامع دین دو چیزوں میں ہے دو چیزیں دین کو جمع کرتی ہیں ایک ترک المنحیات اور دوسری چیز فعل المامورات تو اطق اللہ کے ساتھ اشارہ ہوا ترک المنحیات کی طرف وب الیہ وسیلہ کے ساتھ اشارہ ہوا اتھیان المعمورات یا فعل المامورات کی طرف یہ وسیلہ ہے نیکیاں کرو یہ دونوں امرین ترک المنحیات اور فعل المامورات مجاہدہ مانگتی ہے تو وجاہدو جہاد کرو فی صبی اللہ کی راہ میں تفسیر کبیر نے اس آیت کو اس طریقے سے اچھا حل کیا ہے بہتر انداز ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ اعمالِ صالحہ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے مراد اس سے کیا ہے تھانوی صاحب لکھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا اعمالِ صالحہ کے ذریعے اعمالِ صالحہ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا یہی وسیلہ مراد ہے یا علامہ آلوسی بھی یہی بیان کرتے ہیں تفسیر علمانی میں امام راغب اسفہانی مفردات القرآن میں ذکر کرتے ہیں صفحہ پانچ سو تریس پر اور خطیب صاحب سراج المنیر میں دوسری جل صفحہ انتالیس پر حقیقت الوصیلتِ الا مراعت و ہی بالعلم والعمل اس وسیلے کی حقیقت اللہ کی طرف وہ مراعات و بالعلم ہی ہے اللہ کی راہ کی مراعات رعایت کرنا علم و عمل کے ذریعے اور اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں بیان القرآن میں اور مسالِ السلوک میں جو متعارف وسیلہ ہے عوام اس کا اس مقام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وب تغویل وسیلہ تصیل میں ابن جزئی بھی لکھتے ہیں پہلی جل صفحہ 176 پر وب تغویلہ الوسیلہ اے مایت و بی و تک ربو بہلیہ من العمال سالحتی ولاخلاقل فاضل ما توسل و بھی و تقرر و بھی من منلا مال صالحتی ولاخلاق الفاضلہ و اب تو الوسیلہ سے مراد وہ جو اللہ کے پا ہاں اللہ کے میں وسیلہ ہو اور جس کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہو وہ مال صالح اور اخلاق فاضلہ ہیں تفسیر الحداد دوسری جلسفہ چار سو پندرہ پہ لکھتے اتل قربا بلآمال طلب کر لو اللہ کی طرف قرب اللہ کی نزدیکت اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اعمالِ صالح کے ذریعے اور جہاد کرو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کی طاعت میں تفسیر مذهبی میں تیسری جلد صفحہ 122 پہ قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وقون الرغبا والمحبا داخلۃ فی فی مفهوم الوسیلۃ والمحبۃ ثمرۃ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبتغیل الہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ رغبت اور محبت اللہ کے ساتھ بناؤ یہ مفہوم وسیلہ کے مفہوم میں داخلہ داخلۃُفی فی مفہوم المحبت و اور اللہ سے محبت یہ ثمرا ہے اتباع نبی کا جو نبی کی تابے داری کرے گا اس کی محبت اللہ سے ہے سور آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ان کن تم تحبون اللہ فتبی و اللہ آلوسی صاحب بھی لکھتے ہیں تفسیر العلم میں منفِلطا و ترکل معاشی وب طغل من فعل منف الطاط و ترک معاسی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو تعات کرو گناہوں کو چھوڑ دو <coughs> یہ قول بے زاوی نے بھی ذکر کیا ہے دوسری جلسفہ تین سو اکیس پہ امام نصفی بھی تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں منفی الطاعت و ترقی سیات وسیلہ کیا ہے معالم ترزیل میں امام بغوی کہتے القربہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو بقائی لکھتے ہیں نظم و میں چھٹی جلسف ایک سو اکتیس میں تقریب و بکا منتو ان و ان آزمت کم فعن اللہ وزم عظم کم فن اللہ غفور الرحیم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے قانون کی پابندی کرو نا امیدی نہ کرو اگرچہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہوں تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے پھر بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو ابن کثیر نے تیسری جل صفحہ چورانوے اور تفسیر خاظ نے پہلی جل صفحہ چار سو سات پہ قطعہ کا قول ذکر کیا ہے قطعہ رحم اللہ فرماتے ہیں وب إِلَيْهِ اللہ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ الہ اتلب القرب تب تعت ہی ولا بھی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ کی طاعت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرو اور جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے وہ عمل کرو باہر العلوم میں سمرقندی نے بھی لکھا ہے صفحہ چار سو پر اطلب القراب طا و الفضیلتہ اللہ کا قرب اور فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرو اعمالِ صالحہ کے ذریعے تبرانی نے بھی لکھا ہے دوسری جلسفہ تین سو نبے پر اطلب و الہ قربتہ بلا تفسیر مہائمی نے بھی لکھا ہے پہلی جلسف صفحہ 187 پہ منل اعتقادِ صحیح والاخلاق ولاخلاق الفاظلہ تی ولا تتم الا تھی ولا تطم اللہ بالمجاہدت بالمجاہدت اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اعتقادات صحیحہ کے ذریعے اخلاق فاضلہ کے ذریعے اعمالِ صالحہ کے ذریعے اور یہ پورا نہیں ہوتا مگر نفس کے مجاہدے کے ساتھ ازواول بیان نے پہلی جلسفہ چار سو دو پہ لکھا اے علم جمہور العلمائی جان لو یہ بات کہ جمہور علماء فرماتے اعلیٰ ان المرادہ من الوسیلت فی حادیل آیت القرابۃ کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد قرابت ہے بے امتسال عوامی ہی وچتے نابی نواہی کہ اللہ کے حکموں کا امتصال کرو اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جا وقف کے ما ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس او شریعت اور طریقے کے مطابق جس پہ نبی علیہ السلام نے اتیان کیا ہے ما جا بھی محمد صلی اللہ وسلم. یہی معنی پھر اضواء البیان نے پہلی جل صفحہ چار سو دو میں دوبارہ کیا اطلوب و من اللہ تعالیٰ و اب تغیل یعنی طلب کرو اپنی حاجت کو اللہ سے پھر لکھتے ہیں اسی صفحہ پہ اسی جلد میں وہ اتقاظ الوسا تمندون اللہ ممبتون کفر الكفار اللہ کے سوا واسط اللہ کے لیے تلاش کرنا من دون اللہ واسط اللہ کے لیے تلاش کرنا یہ نے کفر الکفار ہے کافروں کے کفر کے پیٹ سے نکلا ہوا مسالہ ہے اور بات ہے شوقانی نے فتو القدیر میں لکھا وب تغو الہ وسیلہ تقرب و الا بتا ہی ولاملی بیما یرزی یہ معنی ابن جریر نے بھی کیا ہے تفسیر تبری میں چھٹی جل صفر دو سو اکہتر پر تقرب الا اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے قانون کی پاسداری کرو والعمل بما دی اور جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے وہ عمل کرو تفسیر قشری میں پہلی جلسفہ دو سو پہ امام قشری نے لکھا الوصیلت و تدریج تجرید العمال ریائے الوسیلت تجرید عن و تجری عن الریا و تجری دلاحوال عن العجب و تخلیص النفس عن تکبری وسیل سے مراد اعمال کو ریا سے پاک کرنا احوال کو عجب سے پاک کرنا اور نفس کو پاک کرنا ہے ہر بری صفت سے آرائے البیان پہلی جل تین سو بارہ پہ لکھتے ہیں وب الوسیلہ ہل وسیل محبت ہو و معرفت ہو ولستعن تو بھی ہو اللہ کی محبت کو تلاش کرو اللہ کو پہچانو اور اللہ سے اللہ ہی کے وسیلے مانگو واللہ اللہ کے ناموں کے وسیلے مانگو و جعفر اوتلبو من القربا اللہ سے اللہ کا قرب مانگو تفسیر قاسمی جس کا نام محاسن وطاویل ہے لیکن مشہور ہے بھی تفصیر القاسمی چوتھی جل صفحہ 130 پہ لکھتے ہیں بہترین وضاحت کرتے ہیں فرماتے ہیں لفظ توصل اور بھی و لفظ و لفظ وسیلہ یورادو بھی صلاس و اس سے تین معانی مراد ہو سکتے ہیں ایک اتوسل بطاعتی ہی اللہ کے قانون کی تابیداری کے ساتھ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا اور وسیلہ تلاش کرنا اتوسل بطاعتی وحادہ فرزن یہ فرض ہے لا يتم الامان اب اللہ بھی لا تمان اللہ بھی ایمان پورا نہیں ہوتا مگر اسی سے کہ اللہ کے قانون کی پابندی کرو یہ فرض ہے دوسرا وہ توسل و بعی و شفاتی ایک اللہ کے نبی کی تاب داری یہ فرض ہے ایمان پورا نہیں ہوتا مگر اللہ کے نبی کی تاب داری سے دوسرا توسل بعئی ہی و شفاتی اللہ کے نبی کے دعا کا وسیلہ اور شفاعت کا وسیلہ ہاد کا فی حیاتی ہی وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَوَسَّلُونَ القیامت یا شفاتی دعا تو نبی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں تھی بعد وفات نبی علیہ السلام دعا نہیں کر سکتے ہاں قیامت کے دن لوگ وسیلہ پکڑیں گے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا وہ سالس و اتوسلو اقسام علی اللّہ یعنی تحویل الزات الہی فہادہ اللّہ تکن صحابت یا فعلون فلسطۂ و نَحویلا فی ہی حیاتی ہی ولاباد مماتی ہی نبی کی ذات کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا قسم دینا اللہ کو کہ نبی کی واسطے میرا یہ کام کر دے تحویل تحویل الزات تو یہ وہ وسیلہ ہے کہ صحابہ یہ وسیلہ نہیں پکڑتے تھے نہ استثقاء میں اور نہ کسی دوسری دعا میں لافی حیاتی نہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور ولاف بعد مماتی اور نہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد هُوَ الذي قال ابو حنیفتہ و اصحاب ہو یہ وہ ہے یہ وہ وسیلہ ہے ذات کا نبی کی ذات کا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے اصحاب کہتے ہیں نہ لا جزو یہ جائز نہیں ہے تفسیر قاسمی چوتھی جل صفحہ 130 اب بھئی دعاؤں میں نبی کے توفیل اور نبی کے توفیل اور, اور نبی کے وسیلے اس کا کیا معنی ہے احناف امام ابو حنیفہ و صحابو تو کہتے لا جزو امام آلوسی سید معمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں اس سے زیادہ وضاحت کرتے وہ فرماتے ان کان المطلوب منہ حلا شک کا فی جوازی واما اذا کان المطلوب من او غائب بَ فلاستریب و عالمن غیر و اگر مطلوب من ہو ہو جی جہ زندہ ہو تو اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے ماتا تحت اسباب زندہ سے کچھ مانگ سکتے ہو لیکن جب مطلوب من میت ہو اور غائب ہو تو فلا و عالم کسی عالم کا اس میں شک نہیں کہ یہ ناجائز ہے وَن من الباطلم فعلحہ من الصلف یہ وہ بیدعت ہے کہ صلف میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا پھر لکھتے ہیں صبح کی عبارت پر رد کرتے ہیں اور لکھتے وانہ بھی یزید البستمی استغاثت المخلوقِ بالمخلوقی کہ استغاثۃ المج... مسجونی بالمسجون ابھی یزید البستامی رہ اللہ فرماتے ہیں مخلوق جب مخلوق سے مانگتی ہے تو ایسے ہے جیسے مسجون مسجون سے فریاد کرے جیل میں بند دوسرے جیلی سے فریاد کرے ومن کلام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجاد کے کلام میں سے منقول ہے انوقال طلب المحتاج من المحتاج صفٰفی رائی ہی و ذلت الفی عقلی ہی روحلم چھٹی جل میں جب ایک محتاج دوسرے محتاج سے مانگتا ہے تو یہ اس کے رائے کی بے وقوفی ہے اور اس کی عقل کی کمزوری ہے پھر لکھتے ہیں کسی کی جا اور حرمت بمانے محبت ہو جائے تو اس کی رجا صفت رحمت کی طرف ہوگی کیونکہ یہ محبت عمل ہے بندے کا اور اعمالِ صالحہ وسیلے میں پیش کر سکتے یا اللہ میری محبت ہے تیرے نبی کے ساتھ تو اس محبت کے وسیلے میرا یہ کام کر دے تو یہ تو تیرا اپنا عمل ہے تو وسیلہ اللہ کی صفات کا اور آمالِ صالحہ کا یہ جائز ہے پھر روح المانی میں لکھتے نام لم یا حد تو بلجاہت یا حد من ہدم صحابتی الاتباع ہاں اس قسم کا توسل بلجاء الحرمت کہ نبی کی شان اور عظمت اور صفات اور ذات اللہ کے ہاں وسیلہ کی جائے ایسا وسیلہ صحابہ سے نہیں منقول اور اولا یہ ہے کہ ہم صحابہ کی تابے کریں گے حدیث پھر نقل کرتے ہیں علوسی لا لاستوفی لا بی انما ان نمائست نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے نام سے استغاثہ نہ کرو میرے نام کے وسیلے نہ مانگو اللہ سے مانگو تو اللہ ہی کے وسیلے مانگا کرو پھر لکھتے لمحہ کا فی ان التغاثہ تب اسابل قبور غیر وجائزن فریاد کرنا اصحاب قبور کو ناجائز ہے بے شک شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں البلاغ المبین صفسین 37 پر پس عزی جا ثابت شد کہ توسل بزرگان توسل بگزشتگان و غائبان جائز جائز نہ داشتا اند ثابت ہو گیا آیت کریمہ میں کہ مرنے والوں کا توسل غائب لوگوں کا توسل جائز نہیں ہے مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں کہ فائط المفتی میں صفحہ پچپن پہ آیت کریمہ میں وسیلہ سے مراد مال صالحہ ہے یا قرآن پہ عمل کرنا ہے پھر کفایت اللہ مفتی صاحب توصل البی کی رد کرتے ہیں اب جو وسیلہ ب زوات الفاضلہ کے قائلین ہے وہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ استثقا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عہنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ کنان توسل بنبی کم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم آپ سے باران کی بارش کی دعا مانگا کرتے تھے نبی کے وسیلے اب نبی نہیں ہے تو ہم وسیلہ نبی کے عام اور چچا کا پیش کرتے ہیں فیض الباری تیسری جیل میں اس پہ کلام کیا ہے ایک یہ, کہ یہ وسیلہ اگر نبی کا پہلے پیش کرتے تھے تو اب بادل الوفات کیوں نہیں پیش کرتے بادل وفات بمن نبی وسیلہ کیوں پیش کر رہے اگر نبی کی ذات کا وسیلہ ہے تو فی الحیات اور بادل الوفات دونوں ہو سکتا ہے اصل میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی حیات میں نبی کی دعا ہم آپ کے در میں اللہ وسیلہ کر دیتے تھے اور آپ نبی کی دعا کے وسیلے بارش برسا لیتے تھے بادل وفات نبی دعا نہیں کر سکتے تو ہم دعا امِ نبی کی وسیلہ کر رہے یہ بھی نبی کا چچا ہے تیرے حبیب کا چچا ہے عباس اس کی دعا کے وسیلے ہم پہ بارش برسا دے تو وسیلہ بے نہیں ہے مخزن الاسلام صف انتیس اور متن العقیدہ کے اشارے نے بھی لکھا ہے صلف کی دعاؤں میں وسیلہ بزوات نہیں ثابت شرع عقیدۃ التحیہ نے بھی لکھا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی بھی الفت الربانی میں لکھتے ہیں صفح ایک سو اکیس پہ اس تغب و الغنی والخلق الخلق وحم فقرا اللہ سے مانگو تو اللہ ہی کے وسیلے مانگو کیونکہ اللہ بے حاجت ہے اور مخلوق ساری کی ساری حاجت من منفقارہ ہے پھر لکھتے صفے ایک سو پر عرف علاسایت بہ وبین اللہ تعالی وسیلے ہٹا دو اپنے اور اللہ کے درمیان سے صفائی کانوے پہ لکھتے القرآن و دلیل الکاحق وجلّہ و سنت و دلیل الکائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تیری دلیل ہے حق کی طرف اللہ کی طرف اور سنت دلیل ہے نبی کی طرف صفد دو سو ستارہ پہ لکھتے ہیں لا کرامت علی انا کنو فی شم تدبیر و تصاری حافظ ابن تیمیا رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر پوری مستقل کتاب کتاب الوسیلہ لکھی ہے یا ایمان والو خطاب ہے مومنوں کو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وب تغل وسیلہ ابن عباس بھی فرماتے اتلبو القربہ فی الدرجات بلا بلام صالحہ وسیلہ دیکھے جو کہتے ہیں کہ وسیلہ زوات فاضلہ کا ثابت ہو رہا ہے تو آپ یہاں آیت کے پس منظر کو دیکھیں الذین امن خطاب مومنوں کو پرکھو ہے اور سب سے بڑا مومن نبی علیہ السلام ہے اور مومنوں کو ان تینوں اوامر پہ عمل کرنا ہے تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے تینوں پہ عمل کیا ہے اتق اللہ سب سے بڑے متقی کون تھے نبی علیہ السلام و جاہدو فی سبیری سب سے بڑے مجاہد کون تھے نبی علیہ السلام وب تو الوسیلہ اگر وسیلہ زوات فاضی کا مراد ہو تو نبی کی دعا میں کہیں کسی ذات کا وسیلہ بتا دیجیے آیا نبی نے قرآن کی اس آیت اور حکم پہ عمل نہیں کیا تھا صحابہ جو معیار حق ہیں ان امن بمثل ما امن بھی فقدِ تد خطاب کے مخاطبین ہیں کیا انہوں نے وسیلہ پیش کیا تھا زوات کا او ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ڈھونڈو اللہ کی طرف الوسیلہ قرب اعمالِ صالح کے ذریعے وجا ہدو فی سبیلی اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں خامخا خواہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ انَ لو ان کفر الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََا فلردی جمیانے ش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ہو جائے ان کے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے جمیان سب کا سب و مثل ہُو مو اور اس کی طرح اس کے ساتھ اور بھی ہو لیافتد ہو بھی ہی اس لیے کہ فدیا دے اس کے ذریعے من و مل قیامتی قیامت کے دن کے عذاب سے تو مات قبلا منہم ہرگز قبول نہیں کیا جائے گئے ان سے اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک یہ تخویف تھی اب یوری دن یو من النار ارادہ کریں گے یہ لوگ کہ نکل جائیں جہنم کی آگ سے نہیں ہوں گے یہ نکلنے والے اس جہنم سے اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیمنہمیش کری کا وس ساری کو و دیا چور مرد اور چورنی عورت یہاں سارقہ کو بعد میں اور سارق کو پہلے ذکر کیا سورہ نور میں زانیہ کو پہلے اور زانی کو بعد میں ذکر کیا کیونکہ سرقا اکثر شفیشار رجال ہوتا ہے مرد چوریاں زیادہ کرتے ہیں بنسبت عورتوں کی چوری کرنا یہ ہمت مانگتا ہے اور ہمت مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں دوسرا عورتیں تو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ذنا کے اسباب اکثر عورتوں کی طرف سے بنتے ہیں تو اس لیے وہاں زانیہ کو مقدم کیا چور آدمیوں چور عورت سركا کسی کے مال مملوكا محفوظہ کو چھپانا مملوكہ اور محفوظہ دو شرائط ہوں اور حد اس کی دس دراہم ہیں فخ تو دیا تو کاٹ دو ان کے ہاتھ جزام بما کا صبا یہ بدلہ ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا اللہ کی نافرمانی فرمانی کا کام نہ من اللہ یہ عبرت ناک سزا ہوگی اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب ہے حکمتوں والا ہے فمن تھا من بعد ظلم ہی واصلہ جس کسی نے توبہ کر دی اس کے ظلم کے بعد اور درست کر دیا اپنے عمل کو یہ ترغیب توبہ کی تو یقیناً اللہ مہربانی کر دے گا اس پر اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے علم تعالم انہ کو سماواتی ولاد آیتوں نہیں جانتا کہ بے شک اللہ اس اللہ کے اختیار میں ہیں اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے تو سزا دیتا ہے جس کو چاہے اور بخش دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اب یہاں سے آیت نمبر اکتالیس سے پچاس تک یہ چھٹا باب ہے اور اس چھٹے باب میں زواجر ہیں اہلِ کتاب کو ان کی خباثتیں ذکر ہو رہی ہیں اور نبی علیہ السلام کو تسلی اور ترغیب علی القرآن ہے اے نبی علیہ الصلاۃ و سلام الیہ حضلکلدین یوساری یوں نف غمگین نہ کر دیں آپ کو وہ لوگ جو جلتی کرتے ہیں کار میں ان لوگوں بے سے جنہوں نے کہا آمنہ ہم ایمان لیا بیا افواہی ہم یہ بات وہ کرتے ہیں اپنے منہوں سے وَلَمْ تو من خلوب ہم اور ایمان نیلا ان کے دل و امن الدین احادو اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں سم لل لل یہ کان رکھنے والے ہیں جھوٹ کے لیے جھوٹ کے لیے کان رکھنے والے ہیں اب البقائل عبقری جو اندھے عالم تھے انہوں نے اپنی تفسیر املا امامن نبی الرحمن میں لکھا ہے سماعون معاون القضیب علی کذب کا آپ کی طرف کان رکھتے ہیں اس لیے کہ جھوٹ بنا لیں آپ پر لیو کذیب و کا آپ پہ جھوٹ بنا لیں سماعون معاون آخرین کان رکھتے ہیں دوسری قوم کے لیے لمیاتوں کا جو نہیں آئے آپ کے پاس یو حرف الکلیم امباد موازی ہٹاتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی صحیح معنوں سے ان تحریف کرتے ہیں یا اور کہتے ہیں انوتی تم ہادہ اگر دیا جائے تم کو یہ مسئلہ ہماری طبیعت اور فطرت کے موافق تو فخو عمل کرو اس پر وہ علم تو اگر نہ دیا جائے تم کو یہ مسئلہ ہماری طبیعت کے مطابق تو فح ضرو تو ڈرو اس سے و میور اللہ ہُ فطن اور وہ کوئی جس کا ارادہ کر لے اللہ فطر نہ اس کے عذاب کا یا اس کی گمراہی کا تو فلم تملے کا من اللہ لہو من اللہ ہی تو مالک نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے عذاب سے ذرہ بر چیز کا کسی چیز کا بھی تو مالک نہیں ہوگا جسے اللہ عذاب دینے کا ارادہ فرما دے تو فلم تم فلاً کا تو آپ مالک نہیں ہوں گے اے نبی اس کے لیے من اللہ ہی اللہ کی طرف سے شعین کسی چیز کا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہتا اللہ ایر قلوب ہوں کہ پاک کر دے اللہ ان کے دلوں کو اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرتا اور دلوں کی پاکی دو چیزوں میں ہے ابو بکرورراق کا قول آرائیس البیان صفر تین سو پہ ذکر کیا ہے و کالا ابو بک بکر الوراق تہارت القلبی فی شعین فی اخراج الحسد والغش الغشیمن ہو وہ على زنِ علیٰ جماعت المسلمینہ دل کی تہارت دو چیزوں میں ہے ایک حسد کو نکالنا دل سے ملاوٹ اور حسد کو نکالنا جب دل سے حسد نکل جائے تو دل پاک ہو جاتا ہے اور حسن زن علیٰ جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت پر حسن زن رکھنا اس سے دل پاک ہوتا ہے تو یہ لوگ ارادہ نہیں کرتا اللہ کہ پاک کر دیں ان کو ان کے دلوں کو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے سم معاون یہ کان رکھتے ہیں آپ کی طرف اس لیے کہ جھوٹ بنا لیں آپ پر اکالون سہتے بہت کھانے والے ہیں یہ حرام کا در در کیا حرام اکالونہ اے دینہم صحت لغت میں ہلاکت کو کہتے ہیں لن بال کے یس حاط و مرووۃ السانی وطاعت اللہ قرتبی نے منع کیا حرام کو صحت اس لیے کہا گیا کہ اس کے ذریعے انسان کی مروت خراب ہو جاتی ہے حرام کے ذریعے اور اللہ کی تعت ختم ہو جاتی ہے اسی لیے امام غزالی نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے کہ تم عورتوں کو بازاروں میں چھوڑتے ہو یہ عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی ہیں تو اس کے ذریعے تمہیں ہلاکت ملے گی فن جاؤ کفا کمبے نہم اگر آ گئے آپ کے پاس تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان یا منہ پھیر دیے ان سے وہ ان طورضان اگر آپ نے منہ پھیر دیا ان سے تو فلئں یا دروکش در کوئی ذرا نہیں پہنچا سکتے آپ کو ذرہ بر و ان حکم طور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو فخ کم بین ہوں بلخصے پھر فیصلہ کیجیے ان کے درمیان انصاف سے یقیناً اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ و فیوحق کی من کا وم طور اور کس طرح فیصلہ کرنے والے والا مانیں گے آپ کو حال یہ ہے کہ ان کے پاس تو ہے تورات رات حکم اللہ ہے اس میں اللہ کے فیصلے ہے سما تو اللہ پھر یہ پھرتے ہیں اس کے بعد وہ ماول کب اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے ان نا انضل طورات فیحا ہدعنور یقیناً ہم نے نازل کی تھی تورات اس میں ہدایت تھی اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے اور روشنی تھی فیصلہ کیا کرتے تھے اس تورات کے ذریعے امبیا ان لوگوں کے لیے اسلمو جنہوں نے تابیداری کی تھی اللہ کے قانون کی للذین ہادھوں ان لوگوں کے لیے نبیون اللذین اسلمو فیصلے کرتے تھے اللہ کی کتاب تورات کے ذریعے انبیاء وہ لوگ جو تابے تھے اللہ کے قانون کے للذین ان لوگوں کے لیے ہادھوں جو یہودی تھے فیصلے کیا کرتے تھے وربا نیون آتف نبیون پر اور فیصلے کیا کرتے تھے حق پرس اللہ والے والاحبار اور علماء بھی من کتاب اللہ اس وجہ سے کہ یہ علت ہے فیصلوں کی اس وجہ سے کہ محافظین ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے وقان علیہ ہی اور یہ تھے اللہ کی کتاب کو بیان کرنے والے اب تشریح ولا تشن سات تو مت ڈرو لوگوں سے بخشونی اور ڈرو مجھ سے ولا تشتروبی آیا تی سمن خلیلا اور مت پسند کرو میری آیتوں پہ دنیا تھوڑی وملم یہ کمبیمان ضل اللہ اور جس کسی نے فیصلہ نہیں کیا اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو یہ لوگ یہی ہیں کافر یہاں کافر کہا بعد والی آیت میں انہیں ظالم کہا اور پھر آیت نمبر سینتالیس میں فاسق کہا تو یہ مختلف وجوہات ہے ایک یہ کہ جو فیصلہ اللہ کی کتاب پہ نہیں کرتے عقیدتا و عمل تو یہ کافر ہیں ملم یا بما بمان ضل اللہ المراد من الحکم التصدیق و بالقلب تفصیر رحمانی کہتے ہیں حکم اور فیصلے سے مراد تصدیق قلبی ہے جو اللہ کی کتاب پہ فیصلے نہیں کرتے یعنی عقیدہ نہیں بناتے تو یہ کافر ہیں شوقانی نے بھی لکھا ابن عباس سے نقل کیا من جہد الحکم بما انزل اللہ فقط کا فرا جس نے انکار کیا اس فیصلے سے جو اللہ نے نازل فرمایا تو یہ کافر ہو گیا تو آیت نمبر پینتالیس میں نے ظالم کہا کہ جو اللہ کی کتاب پہ فیصلے نہیں کرتے تو یہ ظالم ہیں ظالم کیا ظلم تر کے تحکیم بمان ذل اللہ سبب ہے ظلم فت دنیا کا کیونکہ دوسرا قانون اللہ کے قانون کے خلاف انصاف والا نہیں ہو سکتا انصاف والا قانون اللہ کا قانون ہے تو جو اللہ کے قانون پہ فیصلہ نہیں کرے گا یہ ظالم ہے اور تیسرا جو مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا اللہ کے قانون پر تولائے کوحم الفاصون کہا یا یہ کہ معاشیت تین قسم کی ہے انکار عدوان اور نقصان انکار کفر ہے عدوان ظلم ہے اور نقصان فسق ہے تو جو اللہ کے قانون سے انکار کرتے ہیں فولہ کام الکافرن جو زیادتی کرتے ہیں تو فولہ قم الظالم جو نقصان کرتے ہیں تو فولہ قم الفاصون ماتوریدی نے تعویلات میں صفحہ پانچ سو اکتیس پہ یہ توجہ کی ہے وکتب نالم اور مقرر کیا تھا ہم نے ان پر فی ہاش میں انَََ نفس بن نفسے کے نفس کو قتل کیا جائے گا نفس کے بدلے وائنہ بلآنِ اور آنکھ نکالا جائے گا آنکھ کے بدلے اور ناک کو کاٹا جائے گا ناک کے بدلے اور کان کو کاٹا جائے گا کان کے بدلے اور کو تھوڑا جائے گا دانت کے بدلے وجروحق احساس اور زخم بھی بدلوں کے جتنا زخم دیا اتنا زخمی کیا جائے گا اس کو فمن تصدق کبھی وہ کوئی کہ صدقہ کر دے اس پر یعنی معاف کر دے فہوا کفارت الحت تو یہ کفارہ ہو جائے گا اس کے لیے جس نے معاف کر دیا تو اس کے لیے کفارہ کیا مانا یعنی جس نے ظالم کو معاف کر دیا تو یہ معافی اللہ کے لیے اس مظلوم کے دوسرے گناہوں سے کفارا بن جائے گا اللہ اسے معاف کر دے گا وہ ملّم یا کم بیمان ضل اللہ اور جس کسی نے فیصلہ نہیں کیا اس پر جو اللہ نے بھیجا ہے تو یہ لوگ یہی ہیں ظالم و قفی نالا آثاری صبن مریم اور پیچھے بھیجا تھا ہم نے نمبیا ان کے آثار اور نقشِ قدم پر عیصہ علیہ السلام مریم کے بیٹے کو تصدیق کرنے والا تھا اس کا جو اس سے پہلے تھی تو سے اور دی تھی ہم نے ان کو انجیل جیل کی میں بھی ہدایت اور روشنی تھی اور تصدیق تھی اس کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی منت طوراتِ طورات سے وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے ولیحکم النجیل بھی مانض اللّہ فی اور چاہیے کہ فیصلے کرے انجیل والے اس ان احکام پر جو نازل کیے ہیں اللہ نے انجیل میں وہ ملّم یاحکم بھی مانض اور وہ جو کہ فیصلہ نہیں کرتا اس پر جو بھیجا ہے اللہ نے فعلائے قوم الفاظ تو یہ لوگ یہیں ہیں فاسق وانزلنا الیک کل کتاب بالحق اور بھیجی ہے ہم نے آپ کی طرف کتاب بالحق اس لیے کہ حق ظاہر ہو جائے ثابت ہو جائے مصدقلمہ بین ادعی من الكتاب کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی کتابوں میں سے وہ مہمنً عالیہ ہے اور یہ کتاب قرآن نگہبان ہے اس پہلی کتابوں پر محمینن فتح الرحمٰن میں شاہ صاحب کہتے ہیں یعنی تحریف را از غیر تحریف جدا میں سازند اس کتاب میں جو تحریف ہوئی تھی اسے غیر تحریف سے جدا کرنے والی کتاب ہے یا محمینن معالم و میں بغوی فرماتے قاضی ان علیہ یہ قرآن پہلی کتابوں کا فیصلہ کرنے والی ہے یعنی اس کتاب کی جو بات قرآن کے موافق ہو تو بس ماننے کے لیے تیار ہیں جو خلاف قرآن کے ہو تو قرآن تو لا ریب ہے اور پہلی کتابوں میں ان کی اہل کتاب کی تحریف کی وجہ سے ریب آیا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں ایمان حداد نے لکھا ہے محمینِ شاہدن و امینن علیہ وحادہ وصف خاصن لقرآنِ شاہدن و امینن علیہ قرآن بیان کرنے والا ہے اور امانت دار ہے اس پر اور یہ وصف خاص ہے قرآن کا قرآن نگہبان ہے پہلی کتاب پر فاہ کم بین بیمان ذلّہ تو فیصلے کیجئے ان کے درمیان اس پر جو اللہ نے بھیجا ہے ولاۃ طبیٰ ہوم اور تاب مت کیجیے ان کی خواہشات کی اماں جا کمن من الحق اے بادمہ جا کا من الحق اے امّا اے اس کے ان متضمن ہے حال کے معنی کو اے مور زن اماں جا کمن الحق آپ تابیداری نہ کیجئے ان کی خواہشات کی کہ آپ منہ پھیرنے والے ہیں اس سے جو آیا ہے آپ کی طرف حق سے آپ کی طرف حق آ گیا اور آپ اس سے منہ پھیرتے ہیں اور ان کی خواہشات کی تاب کرتے کرتے ایسے نہ کیجئے الزام المخاطبی بیمالۂ التظم کے قبیلے سے ہے یہ کلام یا اما بعدما جا کمن الحق ان کے خواہشات کی تاب مت کیجئے بعد اس کے کہ آ گئی آپ کے پاس حق میں سے حق آ گیا اب آپ ان کے خواہشات کی تاب مت کیجئے لکھ لن منکم ہر کسی کے لیے ٹھہرایا ہم نے تم میں سے شرعتا آتا و من حاجا شرعہ دستور منہاج واضح یا شرع دستور منہاج بڑا راستہ یا شرعہ عقیدہ منہاج احکام یہ مختلف معنی کہ شین رین میں معنی وضاحت کا ہوتا ہے شریعت کو بھی شریعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ واضح ہے منہاج راستے کو کہتے ہیں طریق عمل مراد ہے یہاں ہر کسی کے لیے لکل تنوین عوض ہے مظافر اللّ محضوب سے لکل احد یا لکل قوم ہر کسی کے لیے ہر قوم کے لیے ٹھہرایا ہے ہم نے ایک واضح دین و منہاج اور عمل کا طریقہ راستہ چلنے کا بل و شاء اللہ جمتواحدتاً اگر چاہتا اللہ جبری ایمان شرا شریعت کل حقیقت یشد الح شرح اللہ اشد الاشرفیہ زندقہ رحلمانی میں آلوسی صاحب نے بھی لکھا ہے پندرہویں جلصفہ تین سو تیس پہ کل حقیقت ردت ہا اشری عاطف زندقہ یہ تصوف اور حقیقت کے نام پہ شریعت کے خلاف کرنے والے یہ فرق کرتے ہیں کہ دیکھو حقیقت جدا چیز ہے شریعت جدا چیز ہے نہ چھڑ ملنگا نُور پہ پے گے ٹنگا نو یہ ملنگ لوگ ہیں ان کے لیے سامنے قرآن کی آیتیں نہ پڑا کرو تو شاہ صاحب لکھتے البلاغ المبین صفہ 284 میں کل حقیقت لا لائشہد الحشر فہیہ زند قا فحیع قتن ہر وہ حقیقت جس پہ شریعت کی دلیل نہ ہو یہ زندیقت ہے یہ تصوف یہ پیری موریدی یہ زندیقت ہے اور علمانی کا قول بھی آپ نے پڑھ لیا جل جلصفہ تین سو تیس پہ کل حقیقت رد ہا اشری عطف یہ زندقہ احتسام میں امام شاطیبی نے مدار جو سالکین تیسری جلسفہ ایک سو بیالیس میں ابن قیم نے مکتوبات دوسری جلسفہ ایک سو ستاون میں مجدد الفسانی نے اور عوارف المعارف پانچویں جلصفہ ایک سو پانچ میں ایک سو ایک میں سارے علماء نے یہ لکھا ہے کل حقیقت لا تقبل الشریعت حا اشری ہر وہ تصوف اور حقیقت اور سلوک جس میں شریعت کو قبول نہ کیا جائے تو یہ زندقت ہے ہر کسی کے لیے ہم نے شریعت واضح دین مقرر کیا ہے اور منحج منہاج عمل کا طریقہ مقرر کیا ہے ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ جبری ایمان لجال امتا امتن تو خام خواہ ٹھہرا دیتا تم کو گرو ایک توحید پر سب کو موحدین بنا دیتا اگر جبری ایمان اللہ چاہتا لیکن اللہ کو ایمان میں جبر پسند نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات ولا لیبلوکم فیما آتاکم لیکن امتحان کرتا ہے اللہ تمہارا اس میں جو کہ دیا ہے تم کو فس الخیرات تو ایک دوسرے سے آگے دوڑو اللہ کی رضا اللہ کی راضی کرنے کے کاموں میں فس بادرو یا امت محمد اللع مال الصالحہ بادرو رو یا امت محمدن العمال الصالحہ دوڑو اے محمد الرسول اللہ کے امّتی و اعمالِ صالحہ کی طرف بادر دوڑو اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا ایک دن ایک تنم خمسن قبل خمسن پان چیزوں کو غنیمت جان لو پانچ سے پہلے حیات کا قبل موتی کا زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے فرصت کو غنیمت جان لو شغل سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو تم لوگ بیماری سے پہلے بیماری آ جائے تو صحت کا پھر پتہ چلتا ہے مالداری کو غنیمت جان لو غریبی سے پہلے جان لو غنیمت اس آیت میں بھی ہی ہیں فس تبھی خیرات تو دوڑو ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کرو اللہ کے راضی کرنے کے کاموں میں اب تخوی اللہ ہی مرضی حکم اللہ کی طرف واپسی ہے تمہاری جمیان سب کی فیونبیو کم کنتم ماں کن تم فی تو خبردار کر دے گا تم کو اس میں کہ ہو تم اس میں اختلاف کرنے والے و علح وانح کم بین اور فیصلے کیجئے ان کے درمیان اس قانون کے ذریعے جو کہ بھیجا ہے اللہ نے اللہ نے بھیجا ہے ولا تباہم اور آپ تاب داری نہ کیجیے ان کی خواہشات کی وہ ضرحوں ڈرائیے ان کو یا ڈرے ان سے اینفت نوں کا کہ ہٹا دیں گے آپ کو امبادی ما انزل اللہ علیک بعض اس سے کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے آپ کی طرف فعن طول اگر یہ پھر گئے تو فعالم جان لیجیے انّام معیورید اللہ عیوسی بہم بھی بادی جنوبی کہ یقیناً ارادہ کرتا ہے اللہ کہ پہنچا دے ان کو عذاب ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے وَََََََََ كثیرمن ناصل فاسكون اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے خواہ توڑنے والے ہیں اللہ کے حکموں کو اف حكمل جاہليت آیا آيا جاہلیت کے فیصلے یہ ڈھونڈتے ہیں عبارت مقدر ہے آيط طلا حكم اللّہ فكم الجاہليت يبغن آئی اللہ کے فیصلوں سے منہ پھیرتے ہیں تو آيّ جاہلیت كے فيصلے يہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یاد رکھو ہر وہ قانون جو متصادم ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے وہ قانون جاہلیت کا ہے تفسیر ابن ابھی حتم دوسری جلصفہ دو سو بیس پہ لکھتے ہیں عانل الحسن یقول حسنِ بصری سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں منحکمہ بحکم غیر اللہ فحکم الجاہ جس نے غیر اللہ کے فیصلوں پہ فیصلے کیے تو یہ حکم الجاہ ہے افا حکم ابغون افغایا فیصلہ جاہلیت کا یہ ڈھونڈتے ہیں وہ من احسن اللّہ حکم القمیوں کی اور کون ہے زیادہ خوبصورت اللہ سے فیصلے میں اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سے زیادہ خوبصورت فیصلے کس کے ہوں گے اللہ اکبر بس سبحانک اللہم و بحمدیک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک واتوبی لیکن اللہم قوینا فی رزاک و خزیل الخیری بناسیتنا و جلیل اسلام و لا الہ الا انتا المستعان و علیک البلاغ لا حل و لا قوت الا باللہ لا الہ الا انتا استغفرک واتوبی لیکن لا اله الا انت الحنان انت المنان انت الكريم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا احكم الحاكمين اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفت عين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقينا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعليه